الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذك من شرور من ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضر فلا عادي له واشهدوا لا إله إلا الله وحزبوا لا شريك له واشهدوا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتفوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا فثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا من سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز صوبا عظيما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 ولقد صلقنا الإنسان ونعلم ما ترتوث به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتبقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال فعين ما ينجب من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سفرة الموت في الحقى. ذلك ما كنت منه تحيد ونسخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فظفرك يوم هديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله لعنى فأخير القياه في العذاب الشبيد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم الوعيد ما يبذل القول الأذية وما أنا بظل من للعبير وقال عن سمجل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوقت حاضريني جمعور فردنشين قباتيني السلام الوقت ماليس عاملت وشريعي مناسبتين ہیں عالم اسلام تو شرعی مناسبتوں سے اس وقت گزر رہا ہے پہلی شرعی مناسبت تو حج کی ہے حج کے ایام ہیں اور دنیا بھر سے خد کر کرام کے قافلے مکہ مدینہ کے سم روانہ ہو رہے ہیں اور اس تعلق سے حج کے تعلق سے آپ نے پچھلے خطبے میں بہت ساری باتیں سنی ہے دوسری شرعی مناسبت جو ہمارے آگے تسویش ہے تشویش ہے وہ ہےشرج مناسبت کی چوبیس تاریخ ہے تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ اجماع آنے سے قبل ہم عشرۂ دلحج میں داخل ہو جائیں گے عشرۂ دلّ کی حادث میں بڑی فضیلت پرانی مزید میں بھی عشرے کی فضیلت بچائی گئی ہے اس مناسبت سے ضروری سمجھا گیا کہ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت جامع اور مشیرِ خاملہ کیسے سال بھر میں مختلف ایسی مناسبتیں رکھی ہیں کہ جہاں انسان کے ایمان کی تشدید ہوتی ہے انسان کے مزاج اور انسان کی طبیعت کی ایک کمزوری ہے کہ انسان کی طبیعت اور اس کی مزاج میں چوبیس گھنٹے اور ہمیشہ کے لیے چستی ہو نشات ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے انسان تھکتا جس طرح دنیاوی کام کر کے تھکتا ہے انسان عبادت کرتے کرتے بھی تھکتا ہے اس کا ایمان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا اس کے عمل کا معیار ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا اس کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے اس کی عملی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کبھی اس کے اندر होती ہوتی ہے کبھی اس کے اندر है ہوتی ہے ص اللہ تعالیٰ نے سال کے ایک, اور ایک سال کے اندر وقفے وقفے سے ایسی کئی مناسبتیں رکھی ہیں کہ اگر انسان کسی وجہ سے سست پڑ گیا ہے اس کے اندر کائلی آ گئی سستی آ گئی ہے تو ایسی مناسبتیں اللہ نے وقفے وقفے سے رکھی ہیں کہ ان شرعی مناسبتوں کی آمد سے اس کے اندر چستی پیدا ہو جائے اور پھر سے وہ و کے راستے پہ چل پڑے سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے رمضان کا مہینہ انسان کی تربیت کرتا ہے نفس سے مجاہدے کی ایک جو انسان کو دی جاتی ہے روزوں کے ذریعے سے اسی طرح سے سال میں ایک مرتبہ اشور حرم آیا کرتے ہیں حرمت کے چار مہینے دل قید محرم اور رجب یہ چار مہینے ایسے ہیں جنہیں اشور حرم قرار دیا گیا یہ حرمت والے مہینے ہیں سال بھر آپ نیکی کرتے ہوں گے ان چار مہینوں میں نیکیوں اور زیادہ نیکیاں کرنی ہیں سال بھر ہم برائیوں سے بچتے ہوں گے لیکن ان چار مہینوں میں اور زیادہ برائیوں سے بچنا ہے اسی طرح سے ایک مناسبت جمعہ کی مناسبت بھی ہے جو سات تین میں ایک مرتبہ لوٹ کر پلٹ کر آتی ہے جمعہ میں سات دن میں ایک مرتبہ انسان کے ایمان کی تجدید ہوتا ہے وہ ہوتی ہے انسان جمعہ میں حاضر ہوتا ہے امام کا خطبہ سنتا ہے نماز پڑھتا ہے تو ہفتے بھر کے لیے تجدید ایمان کا اور سبق لے کے جاتا ہے اور ایسی ہی ایک مناسبت کی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے پر نیک کام کرنے پر اور عبادت پر بہت زیادہ آفس میں رہا ہے محرم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سارے ہی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بندگی کے لیے پیدا کیا وما خلق بالزن جن و تکلیف کا سبب جن و تکلیف کا مقصد محض اللہ و تعالی کی عبادت, ہے اس لئے عبادت کا یہ فرض اور عبادت کا یہ قرض زندگی کی آخری سانس تک انسان پر جو ہے واجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا وہ درخت اے ہے نبیمبر آپ اپنے رب کی عبادت کے لیے اور کب تک کیجیے اچھا یقینی کل یقین جب تک کہ موت نہ آ جائے زندگی کی آخری سانس تک آپ کو عبادت کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بھی جب کہ آپ کی حالت بہت دیگر تھی آپ کی حالت بہت ہی ناقص طب تھی آپ کی طبیعت بہت خراب تھی اٹھنے کی طاقت نہ تھی چلنے کی طرف نہ تھی ایسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت ابا اللہ عما کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور حسب معامل آپ صلی اللہ وسلم جو ہے حمامت کرتے ہیں تو محسرم بھائیوں عبادت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہماری زندگی کا سب سے اعلی مقصد ہے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقاد ہے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے یہ اس کو جو ہے فراموش نہیں کرنا چاہیے چوبیس گھنٹے ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم بندے ہیں ہم بندے ہیں بندگی ہمارا وظیفہ ہے بندگی ہماری ذمہ داری ہے اور بندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے کامیاب زندگی وہی ہے جو احساس بندگی کے ساتھ گزرے اور جس زندگی میں بندگی کا احساس نہ ہو دنیاوی اعتبار سے وہ زندگی کس قدر کامیاب کیوں نہ ہو ایسا انسان جو بندگی سے دور ہے دنیاوی اعتبار سے شہرت و ناموری کی کتنی بلندیوں پہ کیوں نہ پہنچ گیا ہو یہ زندگی باعث ننگو آر ہے یہ زندگی باعث شرمندگی ہے یہ زندگی وبال ہے یہ زندگی بوجھ ہے ایسا انسان جس کی زندگی میں بندگی نہ ہو اللہ کی عبادت نہ ہو وہ اس دھرتی کا بوجھ ہے اس زمین کا بوجھ ہے زمین پر وہ انسان بوجھ ہے جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے خود اس کے پیدا کرنے والے کو پہچانتا نہیں اور اس کا حق کا عبادت نہیں ادا کرتا اسی لیے شریعت نے عبادت کے فریضے اور عبادت کی ذمہ داری کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا ہے حالات فطر ناگوت ہو ہمیں عبادت کرنی ہے صحت ہو تندرستی ہو ہر حال میں یا بیماری ہو ہر حال میں عبادت کرنی ہے خوشحالی ہو یا سندرستی ہو ہر حال میں عبادت کرنی ہے خوشیاں ہوں یا کرن جو غم کا وقت ہو ہر حال میں عبادت کرنی ہے عبادت سے کسی صورت چھوٹ نہیں آپ نے کہاں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھنا ہے بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں لیٹ کر پڑھنا ہے لیٹ کر پڑھتے ہوئے بھی ہاتھ وغیرہ کا اشارہ نہیں کر سکتے آپ تو اپنی نیت سے پڑھنا ہے سن عبادت کسی صورت معاف نہیں آپ مہدان جنگ میں بھی کیوں نہ ہو میدان جنگ میں بھی جبکہ دشمن کے سامنے ہو اور لڑ نماز کا وقت آ جائے الشریف نے کہا میدان جنگ میں رہتے ہوئے بھی دشمن سے خطاب کرتے ہوئے دشمن سے لڑتے ہوئے بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ نماز جو ہے جنگ ختم ہونے کے بعد پڑھنے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی میدان جنگ میں رہتے ہوئے آپ کو دشمن سے لڑتے لڑتے ہی نماز پڑھنی یہاں قبلے کی شرط بھی آپ کے لیے معاف ہو جائے گی یہاں للہ وانی نماز پڑھنا تو خاموشی سے کھڑے ہو کر پڑھو یہ شرط بھی معاف ہو جائے گی اس لیے کہ انسان مجبور ہے لڑتے لڑتے ہی حرکت کرتے ہی کرتے ہوئے ہی میدان میں دائیں بائیں آگے پیچھے مڑتے ہوئے ہی وقت وقت میں جو ہے نماز ادا کرنی ہے ایسے کہ عبادت کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی یہ مقصد تکلیف ہے شریعت نے کہا اگر حالات اس قدر بگڑ جائیں آپ جس شہر میں رہتے ہیں آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ جس محلے میں رہتے ہیں یا اگر اس شہر میں عبادت نہیں ہو سک رہی ہے یہ شہر میں آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے آپ کے محلے میں آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی شریعت نے کہا اپنے شہر کو چھوڑ دو اپنے محلے کو چھوڑ دو عبادت کی خاطر محلہ بدل دو عبادت کی خاطر شہر بدل دو عبادت کی خاطر اپنی بستی بدل دو عبادت کی خاطر اپنا ملک بدل دو اسی کو ہجرت سے تعبیر فرمایا گیا اگر کوئی شخص شاہ... کسی ایسی جگہ رہتا ہے کسی ایسے مقام اور کسی ایسے شہر پہ رہتا ہے شہر میں رہتا ہے جہاں اسے اللہ کی عبادت کرنے کی آزادی نہیں اللہ کی عبادت کرنے کی چھوٹ نہیں تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر جائے منتقل ہو جائے ایسی جگہ جہاں وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہو یہ اللہ کے پاس یہ قابل قدر نہیں اللہ کے پاس یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ کل کوئی شخص آ کے کہے پرور میں نے تیری عبادت اتنے نہیں کی میں تو کرنا چاہ رہا تھا محلے والوں نے کرنے نہیں دیا بستی والوں نے کرنے نہیں دیا شہر والوں نے کرنے نہیں دیا یہ عذر کبھی سنا نہیں جائے گا قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوْفَاهُمَ نرد اللہ وا سن فتوا جو روسی مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے مکے میں چونکہ مکے کی سرزمین ہو گئی تھی. مسلمانوں کو مکے میں عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا تھا اسی لیے نبی کریم سرسن کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت واضح ہو گئی تھی فرض ہو گئی تھی اور مکے میں رہنا ناجائز ہو گیا تھا ایسے میں کچھ لوگ مکے ہی میں رہ گئے ایسے میں کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد مکے ہی میں رہ گئے انہوں نے ہجرت نہ کی قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے مستد کہ کے ایسے لوگوں کی وفات کا وقت جب آئے پھر فرشتوں نے ان سے پوچھا تم نے ہجرت کیوں نہ کی وہ کہنے لگے فالو قنا مستین فی کہا کہ ہم نے ہجرت اس لیے نہیں کی اللہ کی عبادت ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ یہاں مکے والے ہمیں جو عبادت کرنے نہیں دے رہے تھے ہم نے عبادت اس لیے نہیں کی کہ مکے والے ہمیں عبادت کرنے نہیں دے رہے تھے فرشتے کہیں گے اور الحم سکون عبد اللہ وا سے آسن کہ اللہ کی زمین کو شادانا تھی کیا اللہ کی زمین کو شادہ نہ تھی کیا تمہیں مکے کے سوا کوئی دوسرا شہر نہ تھا تمہارے لیے اگر تمہیں مکے میں عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا تمہارے لیے ضروری تھا کہ مکہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ساری زمین اللہ کی زمین ہے اور کسی اور جگہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے اسی لیے آج صلی اللہ وسلم جب تک مکے میں تھے جب مکے کی سرزمین کم سر ہو گئی تو آپ نے سابق رام رضوان اللہ عظمین کو حکم دیا اجازت دی کہ ہمیشہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی آزادی کے ساتھ عبادت کرو تو معلوم ہوا کہ کسی مقام پہ انسان ہے جہاں آزادی کے ساتھ عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ سب بھی عبادت کا یہ فرض ثابت نہیں ہوتا ہے اسے جگہ کو بدل کے ہی، صحیح شہر اور وطن کو بدل کے بدل کر کے کر کے ان عبادت کرنا ہے اور اگر حالات اس قدر نہ ہو جائیں ماحول اس قدر بگڑ جائے کہ انسان انسانی آبادی میرے کو عبادت نہیں کر سکتا جہاں بھی انسان آباد ہے وہاں اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کو روکا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے شریعت یہ کہتی ہے اگر پوری زمین تمہارے لیے تنگ ہو جاتی ہے پوری زمین میں جہاں بھی انسان آباد ہے عبادت کرنے نہیں دیا جاتا ہے ایسی صورت میں بھی عبادت کا یہ فرد ثابت نہ ہوگا تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اگر آبادیوں تمہیں عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو تمہیں آبادیوں سے نکل کر وینانیہ اور جنگلوں میں جانا پڑے اصاب قہب کے واقعے سے یہی سبق دیا گیا آپ سورس الحب پڑھتے ہیں نوجوان جو توحید کا پیغام لے کر اٹھے اللہ علیہ واحد کی عبادت کا سبق اور درد لے کر اٹھے اور ان کی سماج نے ان کے معاشرے نے ان کی سوسائٹی نے بادشاہ وقت نے حکومت وقت نے ان کی مخالفت کی اور انہیں قتل کرنے در ان کے قتل کے در ہو گئے تو وہ محض اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے خاطر اپنے عقیدے کی حفاظت کے خاطر عبادت کی بجا آوری کے لیے وہ آبادی کو چھوڑ کر غار میں جا بسے اس سے بہت بڑا سبق شریعت نے ہمیں دیا کہ اگر انسانی آبادی پوری قدر یہ ہو جائے کہ کہیں انسان کو آبادی میں رہ کر عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا اسے جنگلوں میں سے ہی جا کے عبادت کرنا چاہیے اوترم بھائیوں عبادت یہ زندگی کا بہت بڑا وظیفہ ہے زندگی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنے آزاد دیے ہیں ہر عضو کی عبادت ہے ہر عدو کی ایک عبادت ہے اللہ نے دل دیا دل کی اپنی عبادت ہے اللہ نے دماغ دیا دماغ کی اپنی عبادت ہے اللہ نے آزا و جوارے دیے آزا و جوارے کی اپنی عبادت ہے انسان کے جتنے آزا ہیں ہر عضو پر عبادت کا قرض ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صبح سویرے جب اٹھتا ہے تو اس کے بدن میں جو تین جوڑ اللہ نے رکھ دیے ہیں تین جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر صدقہ واضح ہو جاتا ہے انسان کو اللہ نے جتنے آزادیے ہر روز اللہ کی عبادت کا پابند ہے دل کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہو دل کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو دل کی عبادت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو دماغ کی عبادت یہ ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے اور آزا و جوارے کی عبادت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں قیام کرے اللہ کے آگے رکوع کرے اللہ کے آگے جھکیں اللہ کی خاطر سفر ہچکا سفر کریں یہ آزاد و جوارے کی عبادت ہے ہر عورتوں کی عبادت انسان کو ادا کرنی ہے دماغ کی عبادت بھی دل کی عبادت بھی ہاتھ اور پیر کی عبادت بھی تمام آزا و جوارے کی عبادت بھی انسان کو کرنی ہے اگر انسان ان عبادتوں میں سے کسی بھی کسی بھی عورتوں کی عبادت میں کوتا ہی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی ہے ابن حبان کی حدیث ہے علامہ البانی نے صحیح صحیح قرار دیا اس حدیث کو اطا النبی ربع کہتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ اے ام المومنین آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتائیے کہ اپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں کوئی عجیب و غریب کوئی بات دیکھی تو بتائیے جس بات نے اپ کو حیران کر دیا ہو محمد مومن عائشہ سے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آتا ایک مرتبے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے میرے مکان پہ گھر پہ اچانک جاگے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ مجھے اللہ کی عبادت کرنے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے آپ نے وضو کیا وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے ممنین عائشہ سے رضی اللہ نا فرماتی ہیں اس قدر رویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر روتے رہے نماز میں کھڑے ہو کر تحجد میں کھڑے ہو کر اس قدر آنسو بہایا آف صلی بہائے علیہ وسلم نے فرماتے ہتھا بلّا ہتھا بلّا جو حج کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود جو ہے سر ہو گئی آپ کے آنسو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھیگ گیا آنسو گر گر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھیگ گیا پھر فرماتی فرماتی ہیں, فرماتے ہیں کہ وَمَا وَمَا پھر روتے رہے قیام میں رو رہے رکو کی حالت میں رو رہے ہیں سجدے کی حالت میں رو رہے آنسو نکل پڑ فرماتی ہیں حتہ بلل اللہ حتہ بل لا اس قدر روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے آنسو سے زمین بھیگ گئی آپ کے آنکھوں سے زمین تر ہو گئی یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا فجر کے وقت نماز سے پاری ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے بیٹھے تھے بلال آئے بلال نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں رہے رو رہے ہیں اس قدر رونے کی کیا ضرورت ہے وقت وفر اللہ خاما منظم بے خواہ ما چاہ کر اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گنا معاف کر دیے اس قدر رونے کی کیا ضرورت ہے آپ نے فرمایا پہ یہی یا بلال شکورا اے بلال تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گنا معاف کر دیے تو رونے کی کیا ضرورت ہے بلال اللہ نے جب اتنا بڑا انعام مجھ پر کیا کہ اگلے پچھلے سارے گنا معاف کر دیے تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کروں اس لئے میں رو رہا ہوں پھر آپ نے کہا بلال لقد انزلت علیہ لقد انزلت علیہ اللیلہ کہا کہ آج کی رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے آج کی رات مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جبرین امین وعیم ایک ایسی آیت لے کر آئے ہیں کہ وَيْلُ لِّمَن قَرَعَهُ وَلَمْ يَسَجَبْرْ فِيهَا سباہی ہو اس شخص کے لئے ہلاکت ہو اس شخص کے لیے گھاٹا ہو اس شخص کا پسانا ہو اس شخص کا نقصان ہو اس شخص کا جو اس آیت کو پڑھے اور اس آیت میں غور و فکر نہ کرے دیکھو اللہ کے نبی یہ نہیں کرے کہ اس آیت کو اس آیت کو نہیں پڑھنے والے کے لیے گھاٹا ہے نہیں اللہ کے نبی کرے گھاٹا ہے اس شخص کے لیے نقصان ہے اس شخص کے لیے جو آیت کو پڑھے مگر اس آیت میں غور و فکر نہ کرے کہا کون سی آیت ہے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 یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور پیدائش میں وہ سلا اور دن کے بعد رات کے آنے میں رات کے بعد دن کے آنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی برتنی نشانیاں ہیں اللہ قرون اللہ قیام وہ عقلمند وہ اہل ایمان وہ اہل بصیرت جو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی لیٹ کر بھی قرون فی قلف استماعاتی و اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں زمین اور آسمان کی پیدائش میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کیا کرتے ہیں اس کے بعد دعائیں ہیں بنا ما ایک مومن جب کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے کائنات میں تدبر کرتا ہے تو بے کائنات اس کائناتی اور اس کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچتا ہے یہ وسیع اور اس کائنات کا خالب ضرور موجود ہے اللہ نے پیدا کیا اور یہ کائنات بے مقصد نہیں اس کائنات کا مقصد ہے اور اس کائنات کا مقصد امتحان ہے جزا و سزا ہے اس لیے فوراً اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے رب الامہ باطلا یہ وسیع اور اس کائنات یہ شمس و قمر یہ ستارے سیارے یہ بہرو بھر یہ خشکی یہ سری یہ کائنات تو نے بے مقصد نہیں پیدا کی ربنا ما باطلا کا فقینا بننا پرور کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی فقین آزاب اور تو ہمیں عذاب نار سے جہنم کے جہنم کے عذاب سے بچا لے یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی کہا کہ جوش ان آیتوں کو پڑھے عصایت کی تلاوت کرے اور عیسائیت میں تدبر نہ کرے عیسائیت میں غور و فکر نہ کرے تو اس شخص کے لیے تباہی ہے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے گھاٹے میں ہے وہ شخص نقصان میں ہے خسارے میں ہے جو کہ تدبر نہ کرے یہ کیا بات ہے یہ جو ہے دماغ کی عبادت ہے دماغ کی عبادتیں اللہ کے نبی کرے اللہ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے اس دماغ کو اللہ کی قدرت کو جاننے پہچاننے میں اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی جو نشانیہ اور دلائل رکھ ہیں ان میں تدبر کرنے میں اگر نہیں لگاتا ہے اپنے دماغ کو دماغ کی عبادت کا ثبوت نہیں دیتا ہے ایسے شخص کے لیے گھاٹا ہو خطارہ ہو نقصان ہو مسلم بھائیو یاد رکھنا زندگی کا سکون زندگی کا چین یہ محض عبادت میں الا بذکر اللہ بزر اللہ عطمین القلوب اللہ اللہ یہ ستمین لوگوں سن لو سکون کے متلاشیوں چین کے متلاشیوں اے وہ انسانوں جنہیں سکون و اطمینان چاہیے جنہیں اطمینان کی زندگی چاہیے جنہیں زندگی میں سکون کی تلاش ہے سن لو سکون کی تلاش میں تم کہاں جا رہے ہو تم دولت میں سکون چاہتے ہو تم آلو اولاد میں سکون چاہتے ہو تم بیوی بچوں میں سکون چاہتے ہو تم عہدوں اور منصبوں میں سکون چاہتے ہو اے سکون کی متلاشی ہو سکون کا راستہ تو محض عبادت کا راستہ ہے حالات ذکر اللہ یہ سب معین یاد رکھنا اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے اللہ کے ذکر ہی سے زندگی میں سکون آ سکتا ہے وسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ سفر میں تھے مکے کے راستے پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑ پر سے جمدان کہا جاتا ہے وہ پہاڑ جب آیا تو نبی کریم نے خطاب کر کے کہا سیر و حضا جمدان سیر و حاضۂ سب عقل مفرریدون المفردون مفرریدون آپ نے کہا ہے میرے صاحبہ میرے ساتھیوں چلے چلو آگے بڑھو یہ دیکھو یہ جمدان ہے یہ دیکھو یہ جمدان پہاڑ ہے سبقل مفرریدون آپ کہنے لگے اللہ کی یکتا بیان کرنے والے سبقت کر گئے اللہ کی یکتائی بیان کرنے والے نیکی اور خیر کے راستے میں بہت آگے بڑھ گئے مفردون کا اللہ نے استعمال کیا صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ مفردون کون ہیں اللہ کی اکثی بیان کرنے والے مفردون کون ہیں جو سبقت کر گئے جنت کی طرف بہت آگے بڑھ گئے آپ نے کہا اردا اللہ کا اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں یہاں علم اس نقطے پر بحث کرتے ہیں یہ کیا سبب ہے یہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو یہ جمدان پہاڑ ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے کامیاب ہو گئے وہ بہت سبقت کر گئے اور ان کی زندگیاں کامیاب ہیں کیا مناسبت ہے پہاڑ کو دکھا کر آپ اللہ اللہ وسلم کا یہ کہنا کہ مفردوں کامیاب ہو گئے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے عالل یہ نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح سے پہاڑ کی حیثیت پہاڑ کی جو ضرورت زمین کے لیے ہے پہاڑ کی وجہ سے زمین میں سکون ہے پہاڑوں کی وجہ سے زمین اپنے مہور پر قائم ہے اپنے مدار پر قائم ہے قرآن نے کیا کہا پہاڑ کے سلسلے ول جیوا لاؤ پہاڑ کو ہم نے میخ بنایا ہے میخ کیا کرتی ہے آپ میخ کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو دیوار میں گاڑ دیتے وہ چیز اس جگہ سے ہٹتی نہیں اللہ تعالی نے کہا ہم نے پہاڑوں کو میک بنایا ہے ہم نے پہاڑوں کو میک بنایا ہے یعنی ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین اپنے مہور اور اپنی گردش میں ثابت ہے اس میں افطرار نہیں اس میں بے نہیں زمین میں سکون ہے ان پہاڑوں کی وجہ سے وال فل روای سمید ابھی کم قرآن نے اللہ تعالی نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے سالین کہتے ہیں کہ جس طرح سے پہاڑ کی وجہ سے زمین میں سکون ہے پہاڑوں کی وجہ سے زمین میں اطمینان ہے اللہ کے نبی یہ مثال اسی طرح تجویز دینا چاہ رہے تھے جس زندگی میں اللہ کا ذکر نہ ہو جس زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو اس زندگی میں بھی سکون اور اطمینان نہیں آ سکتا آپ دل کی دنیا میں سکون چاہتے ہیں دل کی دنیا میں اطمینان چاہتے ہیں دل کی دنیا میں ٹہراؤ چاہتے ہیں دل کی دنیا میں ثابت قدمی چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہماری زندگی میں ہو اللہ کا ذکر کثرت سے ہم کیا کریں اللہ کی عبادت میں ہم اپنی زندگی کا بڑا وقت لگایا کریں اسی زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا اسی زندگی میں سکون آئے گا اور اسی زندگی میں ثابت قدمی آئے گی محترم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عبادت پر ابھارا کرتے تھے صحابہ کچھ بھی سوال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مختلف مناسبتوں نے مناسبتوں نے مناسبتوں میں مختلف اثاری کے ذریعے عبادت کی تنقین کیا کرتے تھے مسلم شریف کی روایت ربی عادقاب وسلم ربی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ربی عدم خاص وسلم ربی اللہ عنہ میں نبی کریم سسن کے ساتھ رات گردوارا کرتا تھا آپ کے ساتھ سویا کرتا تھا اور جب آپ جاگتے تو آپ کے وضو کا پانی لے جاتا آپ قضائے کو جاتے تو اس کا پانی آپ کو لے جاتا ایک مرتبہ وضو کا پانی وغیرہ لے جا کے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے بہت خوش ہو گئے مجھ سے اور کہنے لگے تھل کہا کہ ربیع پوچھو جو مانگنا ہے مانگو حضرت ربیع آپ انقار ربی اللہ عنہ نے کہا الو کا مرافہ چلو کام ہو رہا پتا جاننا کہا کہ اللہ کے نبی جنت میں میں آپ کے حفاظت چاہتا ہوں جنت میں مجھے آپ کی صحبت چاہیے دنیا میں جس طرح سے آپ کا شرح آپ کی صحبت کا شرح مجھے حاصل ہوا جنت میں آپ ہم سے بہت اونچے رہیں گے اونچے درجات پر رہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کی رفاقت چاہیے مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نسبی کا بھی قطرت آگے ربی آپ جنت میں میری مائیت چاہتے ہو میری رفاقت چاہتے ہو تو میں تمہاری سفارش کروں گا اپنی مائیت اور رفاقت کے لیے لیکن تم کسی طرح میری مدد کرنا کیسے مدد کرنا سجود کے ذریعے کسرت نوافل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں پڑھا کرو ان نفل عبادتوں کے ن, ان نفل, عبادتوں, نفل نمازوں کے ذریعے سے کل میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا اور جنت میں تمہیں میرے لفاقت اور مائیت نصیب ہوگی تو محترم بھائیوں عبادت کے کاموں میں نوافل میں ہمیں صرف فرائض کے حد تک نہیں ٹھہرنا ہے ہمیں ہمیں فرائض سے آگے بڑھ کر سنتوں کا پابند ہونا ہے اور نہ صرف سنتوں کا پابند ہونا ہے بلکہ نوافل کا بھی پابند ہونا ہے اور جب بھی ہم فرض سنت نفل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف نماز کے کی عبادت آتی ہے نہیں ہر کام میں ہر کام میں سنت اور نفل موجود ہے نماز جیسا نفل ہے اسی طرح نفل حج بھی ہے نفل سطح بھی ہے نفل زکات بھی ہے نفل روزے بھی ہیں ہم فرائض کی بھی پابندی کریں اور ہم نوافل کی بھی پابندی کریں یہی زندگی کا مقصد ہے اسلاف اکرام کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھو عبادت سے کیسا لگاؤ تھا ان کی زندگیاں صبح سے شام تک عبادت سے کیسا قلبی لگاؤ عبادت کا کیسا سرور اور عبادت کی کیسی لذت نظر آتی ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بارے میں, میں نے بتایا آپ کو اتنا ایسی نماز پڑھتے اور اتنا ہوتا والے والے اور ابن قیم سے کہتے ذرا اپنی حالت پر رحم کرو ذرا اپنی حالت پر رحم کرونے ابن ابن تمہیں کیا معلوم اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کے سامنے رخو کر کے اللہ کے سامنے سزا کر کے دل کو جو اطمینان کی دولت ملتی ہے دل کو جو شاہ مسرت و شادمانی کی دولت ملتی ہے اس کا تمہیں کیا احساس ابنیا رحمتہ کہتے ہیں ابراہیم المنی وم فہمہ سلمان فہمنی ابن تیمیہ کہتے ہیں میں ویران اور بے آباد مسجدوں کو چلے جایا کرتا تھا وہاں اللہ کی خوب بھی فرما مجھے بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما یہ حمیدت طویل ہے جو کہ مشہور سرول میں آتے ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے رخو کی حالت میں انتقال ہوتا ہے اور ہماری کے بہت بڑے مشہور بزرگ عالم گزرے شیخ العزیز مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علی ان کے بارے میں مشہور ہے سرزے کی حالت میں ان کے انتقال ہوتا ہے یہ عبادت ہے یہ عبادت سے قلبی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول ترین بندوں کی مقبولیت اور صالحیت کی علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے تو محترم بھائیو عبادت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اشر دقبال کریں اس لیے کہ عبادت کا اشرا ذوالحج کا عشرہ جو شاید ذی سے شروع ہونے والا ہے ذوالحج کا یہ پہلا عشرہ عبادت کا عشرہ ہے نبی کریم صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما ما من العمل الصالح فيهن حب الى من هذه العشر اپ نے کہا کہ ذوالحج کا پہلا عشرہ ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں ہونے والی عبادت اللہ تعالی کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے کہا کہ اتنی اہمیت والے دن اللہ کے پاس کوئی اور نہیں ہے ان دنوں میں ہونے والی عبادت بڑی اہمیت کی حامل ہے صحابہ نے کہا ولید جہاد رفیع کہا کہ اللہ کے نبی کیا اللہ کے راستے میں کوئی شرط جہاد کے لیے جائے تو اشر سلحت کی عبادت جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے آپ نے کہا بالکل دلحج کے پہلے اشرے میں ہونے والی عبادت جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے جہاد کی کیا فضیلت ہے اور فرمائے کہ اگر عشرۂ ذلہج میں ہونے والی عبادت جہاد سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے آپ نے کہا کہ اللہ یہ کہ کوئی مجاہد ایسا ہو جہاد کے لیے نکلا ہو وہ خود بھی شہید ہو جائے اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے تو ایسے مجاہد کا جہاد افضل ہوگا ورنہ تو جو, جو, جو, جو غازی جہاد کر کے واپس لوٹتے ہیں ان کے مقابلے میں آشر دلحج کا عمل بہت زیادہ آتا ہے اسی لیے ہر دور اور ہر زمانے میں صالحین کا اللہ والوں کا شیوہ رہا ہے کہ اس عشرے کی آمد پر اس اشرے کا ویسا ہی انتظار ہوتا ہے جیسے رمضان کا انتظار ہوتا ہے آج یہ ہمارے دلوں کی مرزنی ہے ہمارے ضمیر کی مات ہے کہ ایسے مقدس اور محترم ایام آتے ہیں مہینے آتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس اور شور تک نہیں ہوتا ہے. بتائیے ہم میں سے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اشر د کا اس شوق سے استقبال کرتے ہوں جو استقبال جس شوق سے کہ ہم رمضان کا استقبال کرتے عشرۂ دلید آتے ہے کسی کو خبر بھی نہیں کہ ہم کتنے محترم ایام میں ہیں اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے ہمارے دلوں میں سکوے کے نہ ہونے کی علامت ہے اگر ہمارے دلوں میں سکوا ہوتا ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان ہوتا ہم یقینا شعائر اللہ کی تعظیم کرتے قرآن کہتا من شعائر فإنها من کہا کہ جو شرف شاہر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے سقوے کی بات ہے مدقی لوگ شاہر اللہ کی تعظیم کیا کرتے شاہر اللہ کا احترام کیا کرتے ہیں شاہر اللہ کسے کہتے ہیں مقدس مقامات وہ جگہ جنہیں شریعت نے مقدس قرار دیا ہے وہ زمانے وہ اوقات وہ ایام جنہیں شریعت نے مقدس اور محترم قرار دیا ہے ان جگہوں کا احترام کرنا ان زمانوں اور ان دلوں کا احترام کرنا ان میں برائیوں سے بچنا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا یہ تعظیم ہو اللہ اللہ قرآن کے ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں صحیح معنوں میں مستقل ہیں اور جن کی زندگیوں میں شاعر اللہ کا احترام نہ ہو تعظیم نہ ہو ان کے ان کے دل وہ ایمان سے خالی ہیں تقوی سے خالی ہیں تو لہذا بندگی کے ساتھ احساس بندگی کے ساتھ شور بندگی کے ساتھ استقبال کریں اور اس کی خاص عبادتوں کے سلسلے میں آپ آئندہ جب میں ان گے اللہ سنیں گے خصوصیت کے ساتھ جس ذکر کا خاص جس عبادت کا خصوصیت کے ساتھ حادیث میں ذکر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی تبیر کبریائی تحلیم لا الہ الا اللہ تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کرنا چاہیے حضرت رہ اور ابن عمر ری اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آئر بازار چلے جایا کرتے تھے اور بازار میں بآداد بلن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان کی آواز کو سن کر بازار کے کاروباری سب اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے اور ایک تعلیم جو قسر کے ساتھ آپ نے دی ہے آئر کے تعلق سے اس کو بتا کر میں اپنے آب نے فرمایا ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان میں سلم راوی ہے مسلم شریف کی روایت ہے جو لوگ عید الاضحیٰ قربانی کرنا چاہتے ہیں انہیں آج حسن نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انہیں اشر عید کے آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیں تو لہذا جن کو جو بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں کٹنگ کرانا ہو جمعرات سے پہلے ناخن نکلوانے ہو جمعرات سے پہلے قربانی کرنے کا جن کا بھی ارادہ ہو وہ آئے کر دلی کے آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ کو نہ چھوئیں رب العالمی سے دعائے پروردگار کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی پروردگار صحیح معنوں میں عبادت کی حقیقت سے واقف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر زندگی کی آخری سانس تک قائم رہنے کی توسیع ادا فرمائے عام بار اللہ بارک اللہ, اللہ قرآن من ماء من الآيات وذكر الحكيم انه تعالى جبار كريم ملك ورحيم رب الرحيم رب حنين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله